بھردو جھولی میری یا محمد اے نبی کہہ دیجیے کہ انسانوں سے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے یہ تو پوری آپ نے ڈش بنائی ہے بھائی ماشاء اللہ دیجیے اب سنیے اچھا اب اس میں جو ہے بھردو جھولی میری یا محمد تو حضور تو جھولی بھرتے ہیں اس لیے یہ شعر غلط ہو گیا اب سنیے پرانے مزید سے حضرت جبیریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے انسانی صورت میں وہ ایک انسان کو اپنے سامنے آتا وہ دیکھ کر کے سہم گئی پاک دامن عورت تھی, ایک انسان آ رہا ان کی طرف بڑھ رہا جب وہ قریب آئے تو جب آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو وہ جبریل علیہ السلام انہوں نے کہا انا رسول ربی تم گھبراؤ میں اللہ کا رسول قائے کے لیے آئے تمہیں اس لیے آؤ, لی لیابا لکے غلامن ذکیا تمہیں میں ایک بیٹا بخشنے کے لیے آیا ہوں یہاں تو حضور جھولی نہیں بھرتے تو جبلی علیہ السلام بیٹا کام بکس میں لگ جاتا کیا مطلب ہوا کچھ مسائل ظاہر ہوتے ہیں ظاہر میں یہ کہیں لیکن حضور جو جھولی بھریں گے تو کس سے بھریں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور یہ بھی سن یہ حدیث کی زبان حضرت امیر ماں رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے مشکا شریف کتاب العلم میں موجود ہے انما انا قاسم میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں ولہ ہو جو اللہ مجھے عطا فرماتا اس لیے کہا گیا نا کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رسو اس کا ہے کھلاتے یہ اعلی فاضل بریلوی تو یہ ہے کچھ عرف میں باتیں ہوتی ہیں تو اس میں حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعلی کے دیئے کی طرف سے یہ حضرات لوگوں کی چھولی بھرتے ہیں سمجھ گئے نا ایک بار اس میں تھوڑا سا ہمیں اعتراض یہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتح کہ جب بھی حضور کو مخاطب کیا ہے تو یا محمد نہ کہا گا بلکہ یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ اس میں شامل کیا جائے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد گرا میں رسالہ ہے لے الدابی دعا اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا خاشیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی دعاؤں میں ہے نا لفظ کہیں آیا ہو, یا محمد تو اس کو یا رسول اللہ کہی اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہیں بھی اللہ تعالی نے یا محمد کہہ کے کہ حضور کو نہیں بلایا یہ تو کہا یا آدم اسکن انتبل جننا اے آدم تم تمہاری بیوی دونوں جنت میں چلے جا یا عیصب مریم عیس علیہ سلام کو بھی یا عیصب مریم کا اس طریقے سے فرمایا گنا سلام یا ابراہیم یا ابراہیم بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ لیکن کہیں یا محمد نہیں دکھا سکتے یہ نہیں ادب کا تقاضا یہ ہے حضور جب مخاطب کریں تو یا رسول اللہ سے کہیں اس لیے مسجدوں میں ہم یا محمد نہیں لکھتے یا رسول اللہ لکھتے ٹھیک ہے یہ ہاں باد صاحبہ سے ثابت بھی ہے اور بلکہ میں قزاد جو جنگ ہو رہی تھی مانی نے زکات جنہوں نے زکات دینی چھوڑ دی ان سے جو جنگ ہوئی وہ بالکل کپڑوں نے چہرے میں بالکل مسلمان جیسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے زکات دینے سے انکار کر دیئے اب جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا انتیازی کلمہ رکھیں انہوں نے کہا کہ اپنا آدمی اس, اس علامت سے پہشان جو کہ یا محمدہ جو کہ نعرہ لگا سمجھ اپنا آدمی جو نہ کہے وہ دوسرا آدمی ہے تو ایسی علامتیں جنگ میں بھی صحابہ کرم ہری بردا نے متعین کی تھی اور اس لیے یہی ہوا تھا کیا کہتے ہیں میں قذاب کی جنگ میں بھی. مسلمانوں کا کلمہ اپنی شناخت کا تھا یا محمدہ یہ جب کہتے لگ جاتا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں کہ یہ نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا مطلب آپ کا کہنا ہے نا کہ نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکتے تو اللہ تعالی پہنچاتا ہے اللہ تبارک بہت تعالیٰ نے کسی نبی کو یا کسی شے میں کوئی نقصان یا نفے کی جو بھی کیفیت رکھی وہ اللہ کی عطا کردہ یہ آپ ذہن میں رکھیے اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے اس میں کچھ نہیں ہوگا جیسے کوئی صاحب کہا نہیں سگا اللہ کے کوئی نہیں مجھے بتائیے آپ کو زہر کھلا دیا تو مریں گے آپ یا نہیں آپ کہیں گے نہیں موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زہر کھانے سے کام آدمی تو زہر نے بھی اگر مارنے کی طاقت ہے تو وہ اللہ کی ہوئی ٹھیک ہے دوا میں اگر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جس سے شفا ہوتی ہے اس لیے من جو مہذب قسم کے ڈاکٹر یا اطیبہ ہیں تو نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر ہوا شاہی بھائی ہم تو لکھ رہے ہیں اصل میں شفا دینے والا وہ ہے دیکھ نہیں دینے والا تو وہ آپ کے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اب میں آپ کے سامنے کاغذ پڑھتا ہوں دیکھیے اب نفا پہنچا سکتا کوئی فرما وہ اندی داسم شدیدم وہ منافع لنگناس ہم نے لوہا نازل کیا ہے اس میں بڑی قوت ہے وہ منافع سارے انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا نفایا ہے آپ کہیں یہ لوہا کیسے نفع پہنچا رہا اللہ کیسے بات کو کوئی نفع ہی نہیں پہنچاتا تو لوہے میں بھی اگر منفیت یا طاقت ہے تو یہ اللہ تبارت و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے اگر نبی علیہ السلام بھی کسی کو نفع پہنچائیں وہ بھی اللہ تبارت عب کی طرف ہی سے پہنچائیں گے اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ رضی عنہ حدیث جو کتاب العلم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر